ہی ہوتا تھا ربوں کو بلا الحس علی ملکوں مصر کیا یہ بادشاہت میری نہیں ہے میرا حکم نہیں چل رہا آج یہ ہے کہ نوع انسانی بحثیت مجموعی پوری قوم ایک ملک کے رہنے والے اس کے مدعئی بن گئے تو برض تو وہی ہے لیکن انسٹیٹیوشنس کی شکل بدل گئی اداروں کی صورتیں بدل گئی اس اعتبار سے ہر دور میں یہ نئے ابھیس میں برامد ہوتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بہر رنگے کے خواہی جاممی پوش من اندازے قدر رامی شناسم کہ تم خواہ کسی بھی رنگ کا لباس پہن لو کوئی بھی بھیس اختیار کر لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا جب تک یہ صلاحیت نہ ہو کہ انسان اس شرک کی پہچان اس درجے اپنے اندر پیدا کر لے اس کی صلاحیت کہ وہ کسی بھیس میں آئے کسی انداز میں آئے کسی صورت میں آئے کسی شکل میں آئے کسی نظریے کی صورت میں آئے کسی عزم کی صورت میں آئے کسی نظام فکر کی صورت میں آئے کسی تمدنی ادارے کی صورت میں آئے کسی عقیدے کی صورت میں آئے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو پہچان دیں اس کی ایک دوسری بہت بہن مثال ہے وہ ان جو ہماری اسمت کی آخری بحث ہوگی اس میں تفصیل سے آئے گی علامہ اقبال کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے اس دور کے جو نظریاتی معبود تھے انہیں پہچانا ہے اس لیے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویشے لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور ایک دور وہ تھا جبکہ کوئی آزر پتھروں سے کوئی بت جو ہے تراشتا تھا آج کا انسان نظریات تراشتا ہے مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے تو معلوم ہوا کہ انسٹیٹیوشنس نظریات ان کے اندر بھیس بدل بدل کر یہ مرض جاتا ہے تو یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ انسان اس کو پہچان سکے اسی چوتھی بات کے ایک زمینے کے طور پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ میرے یہ یقین حاصل ہے کہ مسلمان کا خمیل جس مٹی سے اٹھا ہے مسلمان جس نے کہ مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے چاہے اسے شعور حاصل نہ ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ شرک میں ملوث نہیں ہو سکتا جان بوجھ کر مغالطہ ہو جائے گا دھوکہ کھا جائے گا پہچان نہیں پائے گا یہ سبب ہوگا اس کا شرک میں ملوث ہونے کا جان بوجھ کر شعوری طور پر کوئی مسلمان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جس درجے یہ کنڈیم ہوا ہے یہ لفظ جس درجے جو ہے قرآن میں سنت میں ہماری پوری روایات میں جس طریقے سے اس کی شناخت واضح کر دی گئی ہے کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر شرک میں متلا ہو جائے دھوکہ آ جائے گا اس کو مغالطہ لگ جائے گا نیک نیتی سے لگ جائے گا خلوص کے ساتھ لگ جائے گا اس سے بھی مزید واضح ہوا کہ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ ہم اس کی پہچان کی وہ صلاحیت پیدا کریں کہ باہر رنگے کہ خاہی جامہ میں پوش من انداز قدف رامی شنا اور مجھے امید ہے انشاء اللہ تعالی یہ چار نشستوں میں جب یہ اقسامی شرک آپ کے سامنے آئیں گی تو اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ صلاحیت پیدا ہو جائے اس لیے کہ مجھ پر یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے اس موضوع پر جو انشراح مجھے اللہ نے بہت پہلے عطا کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کے طور پر بات آپ کے سامنے رکھوں گا اس فارمولہ کو آپ جہاں اپلائی کریں گے آپ اس سے بڑے سے بڑے مسائل جو ہے بہت کر لیں گے ان بڑے سے بڑے اکنے وا واہ ہو جائیں گے بڑے سے بڑے اختلافات جو ہے رفع ہوں گے اگر ان اصولوں کو انسان سمجھ لے جو بالکل الجبرا کے اور ریاضی کے جو فارمولے ہیں ان کی مشابت کے ساتھ ہیں اب آخری تمیدی بات ہے تقسیم اقسام شرف جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی اور حقیقت شرک بھی در حقیقت انہی اقسام کے ذیل میں منکشف ہوتی چلی جائے گی لہذا ہماری اصل گفتگو جو ہے وہ اقسام شرک پر ہے لیکن اس اقسام شرک کی تقسیم کس کس طور سے ہوئی ہے بعض الفاظ جو ہے وہ معروف ہے مثلا ایک شرک جلی ہے ایک شرک خفی ہے کھلم کھلا نظر آ رہا ہے شرک ہے بدھ سامنے رکھا ہے کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے کلم کھلا ایک شرک خفی ہے انسان نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے سجدہ اللہ کو کر رہا ہے لیکن اگر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں کسی کی نگاہ میں ہوں تو سجدہ لمبا کرتا ہے نماز بڑا ایک ایک اس کا رکن جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ قابل ارکان کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اس نے کوئی شرک نہیں کیا نہ, نہ اس نے کوئی الفاظ ایسے منہ سے ادا کیے نہ اس نے کوئی اور انداز ایسا اختیار کیا لیکن یہ شرک ہو رہا ہے حضور نے فرمایا یہ شرک کفی ہے اس لیے کہ اگر یہ سجدہ اس سے پہلے وہ معمولن کر رہا تھا دس سیکنڈ کا اور اب اس نے پندرہ منٹ جو ہے سرزمین پر ٹکائے رکھا ہے تو اس ایک سجدے کے دو معبود ہو گئے تجدیہ کر لیجئے دس سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہے یہ پانچ منٹ کا سجدہ جو ہے یہ کس کے لیے اس ایک سجدے کے دو مسدود ہو گئے یہ شرک خفی تو شرک جری شرک خفی البتہ یہ نوٹ کر لیجیے شرک خفی بھی شرک ہے یہ نہ سمجھیے وہ شرک نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک نظر آنے والا شرک ہے جس پر فتوا لگ جائے گا کوئی عالم جو ہے کوئی مفتی فتوا لگائے گا کہ شرک ہے ایک وہ شرک ہے جس پر اگر انسان ہی متنوع ہو جائے تو ہو جائے خود ظاہر بات ہے کسی مفتی کا فتوا تو اس پہ نہیں لگ سکتا اس شرک خفی کے بارے میں یہاں تک فرمایا حضور نے کہ شرک خفی کا پہچاننا خود بھی انسان کے لیے اتنا مشکل ہے جتنا کسی اندھیری رات میں تاریخ شب ہو اور سیاہ پتھر ہو اور اس پر ایک سیاہ چیوٹل چل رہی ہو تو جیسے اسے دیکھنا مشکل ہے ایسے ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے۔ ایک دوسری تقسیم کی گئی ہے کہ ایک ہے عقیدے کا شرک ایک ہے عمل کا شرک شرف العقیدہ شر العمل یہ چیزیں انشاءاللہ جب ہم اقسام شرک پر گفتگو کریں گے تو واضح ہوتی جائیں گے اسی کو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس لیے کہ بہرحال یہ ان کے خاص موضوعات ہیں ان میں کوئی شک نہیں انہوں نے اس کو کہا ہے شرف العقیدہ اس کو کہا شرف المارفا معرفت میں شرک پہچان میں شرک یہ علمی اور نظری شرک ہوگا اور ایک ہے شرف طلب مطلوب میں شرک ہو جائے اس لیے کہ توحید کا تقاضہ یہ ہے کہ لا محبوب اللہ لا مقصود اللہ لا مطلوب الا مطلوب حقیقی مقصود اصلی محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ تو شرف طلب وہ ظارف البول والمطلوب جو سورہ حج میں فرمایا ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں آئے گا یہ درس یہ تیسرے حصے کا تیسرا جو ہمارا حصہ ہوگا اس کا اس کا آخری درس ہوگا لیکن تیسری شکل جو جس پر کہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تین اقسام میں شرک کو منقسم کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جملہ اقسام شرک کو ایک ہے شرک فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک کر دینا مد مقابل بنا دینا کف بنا دینا یہ بدترین شرک ہے دوسرا ہے شرف صفات اللہ کی صفات میں کسی کو اس کا ہم پلہ بنا دینا مشابہ کر دینا اس کا ضد اور ند کر دینا یہ شرک صفات ہے یہ ذرا باریک مسئلہ ہے علمی مسئلہ ہے تیسرا ہے شرک الحقوق اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں کسی کو شریک کر دینا اور یہ شرف الحقوق میں چونکہ تمام حقوق اللہ کے ایک لفظ میں آ جاتے ہیں اور وہ لفظ عبادت ہے انے اللہ اللہ کی بندگی کرو اللہ کابدو اللہ یا مت پوجو سوائے اللہ کے کسی کو مت بندگی کرو سوائے اللہ کے کسی کی تو در حقیقت اسی میں جیسے ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو اسی طریقے سے اس میں ایک لفظ میں عبادت میں اللہ کے سارے حقوق آ جاتے ہیں لہذا شرک فل حقوق کو آپ شرف العبادت بھی کہہ سکتے ہیں. تو شرک فی, الزات، شرک فی الصفات شرک شرف الحقوق یا شرک فی العبادت یہ ہیں در حقیقت تین ہیڈنگز کے دن کے تحت ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کی توفیق اور اس کی تائید و تحصیر سے شرک کے جملہ اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ تمہیدی گفتگو ختم ہوئی اب آئیے ہم جو پہلی قسم ہے شرک فات اس پر غور شروع کرتے ہیں شرف زاد جیسا کہ میں نے ارد کیا اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا کف ہم پل زد یا ند بنا دیں یہ بدترین شرک ہے اریا ترین شرک ہے جناونا ترین شرک ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک مبوض ترین شرک ہے یہی وجہ ہے جیسے آگے چل کر ہم نوٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کا غضب جتنا اس شرک پر بھڑکتا ہے کسی اور شرک پر میرے علم کی حد تک قرآن مجید کا جو بھی مطالعہ میں نے کیا ہے وہ غضب کسی دوسرے نو کے شرک پر نہیں ہے جو کہ اس نو کے شرک پر اس شرک کی دو قسمیں دنیا میں رہی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں یہ خاکہ آپ کے ذہن میں مکمل ہو جائے ایک صورت اس کی اور وہ زیادہ گھناؤنی صورت ہے یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو گھناونا ترین شرک ہے اس کی جو زیادہ گھناونی صورت ہے وہ ان امتوں میں پیدا ہوئی کہ جو مدعی ہیں انبیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت وہ قوم کے جن کا دعویٰ انبیاء کرام کے ساتھ نسبت کا ہے ان میں پیدا وہ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا جائے اب آپ کو معلوم ہے بیٹا یا بیٹی اولاد جو ہے وہ تو بالکل نو ہے ہم نو ہوا کفو ہوا سید کا بیٹا سید مغل کا بیٹا مغل، راجپوت کا بیٹا راجپوت معلوم تو بالکل ہم پل برابر شریک صحیح بلکہ یہ کہ پنجابی زباد میں لفظ شریکہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی جگہ تو استعمال ہوتا ہے چچا تائے کے بیٹے ہیں یہی تو شریکہ ہے اس لیے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کے درجات کچھ اور ہوں گے وہ اس درجے بدا نہیں ہوتے کہ ہم ہم سر ہیں ہم پلہ ہیں، برابر کے ہیں جھگڑا تو وہی ہوتا ہے جہاں برابری آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ چچا تا کے بیٹے ہیں تو وہ تو آپس میں یہ شریکات اور سب سے بڑی دشمنی یہی ہوتی ہے سب سے زیادہ معاملہ جو تلخ ہوتا ہے وہ شریکے میں ہوتا ہے تو یہ جو ہے بدترین صورت اس لیے کہ بیٹا یا بیٹی یا اولاد جو ہے وہ در کف و کامل ہے یہ جو آیا ہے سورہ اخلاص میں سورہ اخلاص کی دو آیات جو ہے پہلی چار آیتیں کل ہے دو آیات تو مشکل بھی ہے اور بہت اونچی فلسفیانہ آیات ہیں یہ قل هو اللہ احد اللہ سمت البتہ پچھلی دو آیات جو ہیں لم یلت ولم یولد ولم یپ لہو کہ ون نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ان رشتوں سے وہ بالکل پاک ہے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ اور اسی میں لفظ کفو آیا اس لیے کہ اس رشتے کی بنا پر کفو ہوتا ہے کامل یہ لفظ استعمال ہوتا تھا ہمارے ہاں شادی بیاہ کے معاملے میں کہ شادی کفو میں ہونی چاہیے ہم پلہ لوگوں برابر کے لوگ ہوں تبھی نباہ کا زیادہ نباہ کی توقع ہوتی ہے امید ہوتی ہے اگر فرق و تفاوت ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے شب نباہ نہ ہو سکے ہم آہنگی نہ ہو سکے تو یہ کف جو ہے اردو میں ہم ہم کفو کہہ دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے عربی زبان میں کف جو ہے یہ اس کے پورے مفوم کو خود ادا کر کا ہم پلہ تو ہم کہیں گے لیکن یہ کہ کف اس کے ساتھ ہم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیٹا بیٹی جو ہے یہ تو در حقیقت کف تو یہ بدترین شرک ہے جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس پر جو اللہ تعالیٰ کا غضب بڑکتا ہے اس کی مثالیں لیکن پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ شرک کن کن اقوام میں ہوا سب سے پہلے تو مشرقین عرب جو مدعی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کے وہ مدعی تھے کہ ہم دین حلیفی پر ہیں ابراہیم کے دین پر ہیں لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا ان کی دیویاں دیویاں جتنی تھیں لات اسدا منات یہ سب کے سب انہیں انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دیا بلکہ مکمل عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں ان کے نام پر ہم نے یہ دیویوں کو کہ بت بنائے ہیں ان کو ہم پوچھتے ہیں یہ ان کا عقیدہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اس کی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے یہی شرک یہود میں پیدا ہوا اگرچہ یہ ماننا چاہیے کہ یہود بحثیت مجموعی اس میں مبتلا نہیں ہوئے ایک خاص وقت میں ایک خاص ان کا طبقہ تھا کہ جو اس شرک میں ملوث ہوا انہوں نے حضرت عزیر کو علیہ سلاط وسلام اللہ کا بیٹا قرار دیا وکالت یہی رب اللہ یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے لیکن یہ شرک انتہائی کلائمیکس پر جو پہنچا ہے نقطہ عروج پر بدترین صورت جو اس نے اختیار کی ہے وہ عیسائیوں کے اس کا تو دین کا اصل, اصل الاصول ہی یہ بن گیا اور انہوں نے وہ انتہا کی ہے کہ سراہد کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے سلمی بیٹے ہیں یعنی کوئی استعارہ نہیں یہ محاورتن ہم نہیں کہہ رہے سلمی بیٹے اسی لیے انہوں نے لفظ ولد استعمال کیا ابن میں اور ولد میں فرق ہے یہود پر جو الزام پرانے مجید کا وہ یہ کہ انہوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا اور نصارہ پر دونوں الزام ہیں ابن اللہ بھی کہا مسیح ابن اللہ اور یہ بھی کہا کہ وہ ولد ہے اللہ کا ابن کے اور ولد کے مابین ذرا ایک فرق ہے ابن جو ہے یہ کسی دوسری نسبت کے اظہار کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ابن الوقت اب یہ وقت کا بیٹا تو نہیں ہوتا نا اس کے ایک کیفیت ہے کہ یہ تو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں یہ تو مرغے باد نما ہے ادھر کی ہوا چلے گی ادھر رخ ہو جائے گا ادھر کی ہوا چلے گی ادھر رخ ہو جائے گا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اپنے منفاق کو اپنے مسلحت کو دیکھتے ہیں بس کوئی اصول نہیں کوئی اسکروپلس نہیں کوئی پرنسپلز نہیں ابن الوقت اب یہ ابن آ آیا یا ابن السبیل کہتے قرآن مجید میں بارہا راستے کا بیٹا یعنی مسافر اس لیے کہ راستہ چل رہا ہے وہ راستے سے اس کی نسبت ہے لہذا جہاں لفظ ابن آتا ہے اس میں پھر بھی امکان ہے کسی دوسری نسبت کے وہاں بیانک ہونے کا لیکن جہاں لفظ ولد آ جائے وہاں در حقیقت یہ بدترین صورت ہے اس شرک کی شرک فاد کی چنانچہ جیسے کہ میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں سورہ اخلاص میں اسی کی نفی ہوئی لم یلد ولم یورت ولم یق الہو احد سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو بہت عظیم خزانہ ہے یہ بھی توحید کا عظیم خزانہ اور شرک کی نفی پر عظیم آیات میں سے ہے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرانی کی سردار آیت الکرسی کو قرار دیا وہ بنیادی طور پر صفات کی آیت ہے لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ پر وہ بھی جامع ہے اور یہ آیت بھی بہت جامع ہے اگرچہ آیت الکرسی سے بہت چھوٹی ہے بکلی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ والا دا کہ کل شکر کل ثنا کل تاریخ صلح کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اسی طرح سورہ کہف کے آغاز میں فرمایا گیا اب یہاں دیکھیے غزب کا شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی تو یہ آخری آیت تھی اور سورہ کہف کا یہ آغاز ہے یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید کے بالکل وسط میں آئی ہیں جوڑے کی شکل میں ہیں یہ در حقیقت حکمت قرآن کے عظیم ترین خزانے ہیں قرآن مجید میں اور ظاہر بات ہے حکمت کا اصل رسول توحید ہوگا اس کی ضد اور نفی جو ہے وہ شرک ہوگی تو توحید اور شرک پر بھی جامع ترین صورتیں سورہ بنی سائل اور سورہ کاف ہے بہرحال اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اب نوٹ کیجیے حدیث ہم نے یہ قرآن نازل کیا اپنے بندے محمد وسلم تاکہ وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی صنعت نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں اور بڑی گستاخی کی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے کب اور اقل مقل تخر و ان یقون اللہ کرے اور اگر باز نہ آئے اور اس قرآن پر وہ ایمان نہ لائے اپنے اس عقیدے سے تائب نہ ہوئے فلا اللہ کا پاک ہے تو جو نتائج نکلیں گے اس کے اس پر شاید کہ آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اس سے بھی زیادہ یہ بات جو ہے جو ذرائے سلام ہے اس موضوع پر قرآن حکیم کا وہ جو اگلی صورت ہے سور مریم اس کے اختتام پر وہاں تو پانچ آیات آئی ہیں کہ جو میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ذرائے سنام چوٹی وقال التخدر رحمان و لقد جے تم سی ادا تقاد الماوات ہو یا تفتر نمین ہوا تنشق الرد ہوا تخل الجال و حدا حد اندا رحمان والدا رما یمیل ارحمان انہوں نے یہ کہا ہے کہ الرحمان نے کسی کو بیٹا بنایا دیکھو تم بہت بڑی گستاخی کا ارتقاب کر رہے ہو لقد جے تم سی اور یہ گستاخی اتنی بڑی ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو وہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شک ہونے کو ہے اور پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے زمین پر اندا رحمان والادا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا کرار لیے وما امبغل رحمان اینت تخیدہ والا حالانکہ رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ ذرا سا موضوع میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے شایان شان کیوں نہیں ہے کیوں یہ اتنی بڑی گستاخی ہے اصل میں اولاد کی طلب اور خواہش ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے اسے جو خود فانی ہو ہمیں معلوم ہے ہم فانی ہے ہم تو ختم ہو جائیں گے آج ہے کل نہیں ہوں گے تو اپنے بقا کا ایک تسلسل انسان دیکھتا ہے اپنی اولاد میں تیرا نام چلے گا بہرحال میں نہیں ہوں گا میرا نام چلے گا میری اولاد ہوگی یہ اولاد ایک اعتبار سے انسان کے اپنے وجود کا تسلسل ہے لیکن جو خود الحی ہو جس کو کبھی فنار نہیں آنے وہ تو ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے اللہ و باقی ممکل فامل تو اس کے لیے کچ ان شایا نشان نہیں گویا کہ تم نے اگر اس کے لیے اولاد تجویز کیے تو گویا کہ اسے فانی قرار دیا ہے جے تم سید ادا تقاد استما بات ہو یا تفتر نمین ہو و تنشق الب الجبال و حدا اندا رحمان والدہ وما یم الرحمان والا دا اس ضمن میں دو چیزیں اور نوٹ کر لیجئے سورہ انام میں فرمایا آٹ نمبر 101 میں بدیع ہو سما واللہ اللہ تو ایک بالکل انوکھی یونیک ہستی ہے آسمان اور زمین کی تم نے کہا اس کے لیے اولاد تجویز کر دی انا یقل الہ ولد الم تک الہو صاحبہ کہاں سے ہو جائے گی اس کی اولاد جب جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اس کے حوالے سے اصل میں یہ نوٹ کیجئے یہ بھی تاریخ مذاہب کا ایک اہم معاملہ ہے عیسائیوں نے جو ابتدان تشویس اختیار کی تھی اس میں حضرت مریم کو بھی شامل کیا تھا جیسے کہ سورہ معدہ کے آخر میں ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن حضرت عیسا علیہ السلام سے یا اسب المریم ان کا کل کا لملہ خدونی ومیا اللہ ہے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا تو وہاں اس وقت وہ تصویس کیا تھی گاڈ دی فادر گاڈ دی مدر گاڈ دی سن مدر تو کہا ہے وائف نہیں کہا اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس حد تک جو ہے جسارت اور اس حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس شان میں گستاخی کی ضرورت انہیں نہیں ہوئی گاڈ دی فادر گاڈ دی مدر گاڈ دی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ بڑی جسارت ہے بڑی زیادتی ہے اللہ کے ساتھ بڑی گستاخی ہے لہذا پھر انہوں نے جو اب تسلیس ہے دنیا میں اب حضرت مریم جو ہے اس تصویس میں شامل نہیں ہے بلکہ اب گاڈ دی فادر گاڈ دی سن اور ہولی گھوسٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کو اس تسلیم شامل کیا ہے اس پر آخری بات کی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو میں نے جو عیسائیت کا معاملہ تھا اسے تفصیل سے بیان کیا ہے مشرقین مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ہماری دیویاں یہ فرشتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں اس پر قرآن مزید طنز بھی کرتا ہے اس انداز میں کہ بھائی کسی نے مجھے تجویز کیے میرے لیے تو بیٹے تو کیے تم نے جو کچھ کیا ہے بات یہ کہ اس کا جواب نہیں کہ خود اپنے لیے تو بیٹے تمہیں پسند ہیں اور مجھے اگر الاٹ بھی کی تو بیٹیاں کی ہیں سورہ بن اسرائیل میں فرمایا افاسفا کم رب کم بل بنین و تخلا بل ملائے کاسا ان نقم الازیما کیا اللہ نے تمہیں تو پسند فرما لیا چن لیا ترجیح دے دی بیٹوں کے ساتھ اور خود اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر دی اسی طریقے سے ایک جگہ آیا ہے تل کا قسمت انکم زکر ونسا دل کا عظم قسمت الزیز آسورت النجم میں کیا تمہارے لیے تو مذکر ہے بیٹے اور اللہ کے لیے مولس ہیں بیٹیاں یہ تو بڑی نامنصفانہ تقسیم جو تم نے کی اسی طرح سورہ صافات میں آیا استفل بنات علی البنین ما لکھوں کہ کیا اللہ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی ہیں سوچو تو صحیح تم کیا بات کہہ رہے ہو کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو اب اس نشست کا اختتام ہم اسی پر کر رہے ہیں اکول قول ہاضہ وصطفر اللہ علی ولکم و, و مسلمین ابل مسلمات ہیں